ہے فیزان اعلی حضرت اور اب وقت ہوا ہے ذوق نات کا ہم سلسلے میں کالز بھی لیتے ہیں آپ کالز ریکارڈ کرواتے رہیے کچھ دیر میں انشاءاللہ کالز لیتے ہیں ہم فیضان اعلی حضرت میں منقبت اعلیٰ حضرت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے اور کل کس ٹیم کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اور کیا کس طرح مقابلہ ہوا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں کچھ کل کے سلسلے کی جھلکیاں اور پھر تیار ہو جائیے منقبت اعلیٰ حضرت کے لیے ذوق نات کے لیے کل کے سلسلے کی کچھ جھلکیاں دکھائیے میرے ساتھ کورنگی اور مدیر سادی کابینہ رضوی کابینہ کے اسلامی بھائی ہیں ہے اس سے شیر سنائے اس کو کب ہو گلو گلزار عزیز ہو مدینے کے جسے خار عزیز ہے یہ آ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موجے کرم مستعفی آ گئی خالق و مالک رب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ لیجئے کس کا ہے یہ شیر مفتی احمد یارحان نئی جشن خوشیاں منا جشن کیا ہی زبہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ گنا پرہیدگاری کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے آپ اپنی غلامی آپ <laughs> ए... اپنی غلامی کی دے دیں صنعت عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے جواب بالکل درست ہے ملیر اور کورنگی کے درمیان مقابلہ جاری تھا سترہ نمبر لے کر یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور چودہ نمبر ہیں آپ کے سادی کابینہ ملیر آپ پیچھے رہ چکے ہیں رضا رضا جی ردا رضا ت نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈسا بجایا اے امام محمد رضا ف رضا جاری رہے رہ انشاء Come on, kid. حاضرین سلسلہ ذوق نات کا وقت ہو چکا ہے روزانہ مدنی چینل پر فیضان حضرت ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں مدری مقابلہ باب مدینہ کراچی کی دس ٹیموں کے درمیان یہ مدری مقابلہ ہو رہا ہے اور بابل المدینہ کراچی ہی کی ٹیموں کے درمیان کیوں ہو رہا ہے اور بھی شہروں کو اس میں ہم شامل کر سکتے تھے لیکن اس بار باب المدینہ کراچی والوں کو موقع مل رہا ہے باب مدینہ کراچی کو دعوت اسلامی کے اصطلاح میں اتاری کابی ناتھ کہا جاتا ہے اور اس میں چودہ کابینہ ہے جو کہ الگ الگ تقسیم ہے اس کی اور یہ دعوت اسلامی کا ایک تنظیم سٹرکچر ہے اس میں ہر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام روز و شب بڑھتا چلا جا رہا ہے دعوت اسلامی میں باب المدینہ کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے دنیا بھر میں باب المدینہ کو بڑی حیثیت حاصل ہے دنیا بھر میں الحمد باب المدینہ کراچی ہی کے ذریعے دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا اور یہ امن و محبت کا پیغام آج دنیا کے تقریباً کم و بیش دو سو ممالک میں پہنچ چکا ہے اور یہ مدنی کام کا آغاز باب المدینہ سے ہوا تھا تو باب المدینہ کی دس ٹیمیں اور ان کے دس مختلف علاقوں کے نام سے یہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور آج میرے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں ان کا نام بہت اچھا ہے بہت مشہور علاقے ہیں یہ تو آباد اور ڈیفینس ان دونوں علاقوں کی یہ ٹیمیں ہیں یہ کابینہ ہے اور اس میں اور بھی علاقے ہیں لیکن ایک علاقے کا نام ذرا ہائی لائٹڈ ہے اور اس کی نسبت سے یہ ٹیمیں اپنے نام کو لے کر آگے چل رہی ہیں ضروری نہیں کہ ہر اسلامی بھائی جس نام کے ساتھ یہاں کھڑا ہے اس علاقے میں رہتا ہو بلکہ اور آس پاس کے اطراف کے علاقوں میں بھی یہ رہ سکتے ہیں کیونکہ مطلب ہم کابینہ کا نام دے رہے ہیں علاقے کا نام دے رہے تو یوں نہ لگے کہ یہ اسی علاقے میں رہتے ہیں البتہ یہ کہ ایک آدھ اسلامی بھائی بھی اس علاقے کا اس میں ہو سکتا ہے بہرحال یہ سب باب المدینہ کے ہیں اور آپ بھی تیار ہو جائیں باب المدینہ والوں کو یہاں پر آ کر شرکت کرنے کی بھی اجازت ہے وہ آئیں وہ یہاں پہ شرکت کریں اور زیادہ لطف اندوز ہو ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور سیگمنٹس میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں کل کن کا مقابلہ ہوا تھا اور اب تک کے پریکوارٹر فائنل میں پانچ مقابلوں میں سے تین ہو چکے ہیں ان کا کس طرح اسٹیٹس رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کون سی تین ٹیمیں آگے بڑھ چکی ہیں کون سی تین ٹیمیں اب ہوا میں معلق ہیں اور کسی دو ٹیموں کو باہر جانا ہے دکھائیے پانچ مقابلے ہیں پانچ ٹیموں میں سے کسی دو ٹیموں کو باہر جانا ہے اب تک کے تین مقابلوں میں اورنگی ٹاؤن در اور کورنگی کی ٹیمیں جو ہیں وہ آگے بڑھ چکی ہیں اور کوئی سی مزید دو ٹیمیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی کوارٹر فائنل کے لیے اور دو ٹیموں کو پیچھے جانا ہے جو زیادہ نمبر لے کر ہاریں گے اگرچہ وہ ہار گئے ہوں گے پھر بھی انہیں موقع دیا جائے گا زیادہ نمبر لینے کی وجہ سے تو اگر آپ ہارتے بھی ہیں تو آپ نمبر زیادہ لیجیے کون سے سیگمنٹ سے گزر کر انہیں آگے بڑھنا ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیے سات مراحل ہیں سات سیگمنٹ سے گزر کر آگے بڑھنا ہے وہ سیگمنٹ بھی دکھا دیجیے سات سیگمنٹ ہے ان میں آپ نے نمبر لینا ہے مدنی اشار کی تکرار حروف ساجی شاعر کون درست کیجیے غور سے دیکھیے اشارے اور شیر مکمل کیجئے یہ سات مراحل ہیں اور جو زیادہ نمبر لیں گے وہ آگے بڑھیں گے سوشل میڈیا پر بھی اس کی تشہیر ہوتی ہے سلسلے کی اور آباد اور ڈیفینس میں سے عوام نے کس کو زیادہ ووٹ دیا ہے آج جیتنے کے لیے فیورٹ کون ہے زیادہ پول ہم دکھاتے ہیں ڈیفینس والوں کو پینتیس اور بادرآباد سکسٹی فائیو زیادہ فیوریٹ ہے آپ آج سے. چلے بھائی ابھی تو چہرے ہی نہیں دیکھے پہلا مقابلہ ہے شاید یہ بس اپنی مرضی سے نام کو دیکھ کر ہی پول ہوا ہے آپ کی تصویریں تو ہمارا لیے سوشل میڈیا پر تھی اور آپ ماشاء مدنی چینل کے اس میں ناطخواں بھی ہیں دو اسلامی بھائی ہمارے اس میں ناطخواں ہی ہیں لیکن مدنی چینل پر ان کی زیارت آپ نے پہلے نہیں کی ہوگی آج یہ منظر عام پر آئے ہیں. موقع ملا تو ان سے بھی ناطے سنیں گے ورنہ ان سے مدنی مقابلے کی کارکردگی آپ دیکھیں گے تو چلتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف نام ہے مدنی اشار کی تکرار تیار ہو جائیے اچھے اچھی نیتیں کر لیجیے ہمارے اس مقابلے کا نام ذوق نعت کیوں ہے تاکہ نعت کا ذوق بڑھے آپ اپنے بچوں کو نعت پڑھنا سکھائیے گانے کے بول پر تھرکنا مت سکھائیے انہیں نعت خوانی سکھائیے منقبت خوانی سکھائیے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و صنا کرنا سکھائیے تاکہ بڑے ہو کر یہ اچھے انسان بنیں اچھے مسلمان بنیں اسی لیے ذوق ناد کا سلسلہ ہے پہلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں ہمارے بہادر آباد کی ٹیم ہلالی کابینہ میں پر خود بھی اسی کابینہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں کسی کی سائڈ نہیں لوں گا بھائی یہ بھی میں نے بول دیا ہے ابھی کوئی کہے کہ بھائی آپ خود اس کابی نہ کہ میں تو سب کا ہوں میں <laughs> <laughs> اس وقت کسی کا بھی نہیں ہوں لیکن اپنا نام بتائیے عبد اللہ اتاری عبد اللہ اتاری جی محمد مدنی رضا مدنی عبداللہ رضا, عبداللہ رضا عبداللہ. بھائی یہ ہمارے مدنی چینل کے ناخوامی ہیں محمد کاشف اتاری ماشاء محمد عامر اختاری محمد عامر اتاری عبد الماج اتاری عبد الماج بھائی محمد جامی رضا اتاری جامع رضا تو چھ اسلامی بھائی ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح آج کا مقابلہ لے کر یہ آگے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں آپ تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں ای? فیضان حضرت جاری آآ آآ تیاری دکھاتے رہیے گا ہر شیر پر ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہوں انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً فوقتاً آپ کی طرف بھی میں آتا رہوں گا پہلا مرحلہ ہے بڑھتے ہیں مدنی اشار کی تکرار کی طرف سلو الحبیب محمد صلو اللہ تعالی مدنی شار کی تکرار یہ ہے مرحلہ آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے کون سا مرحلہ کس وقت جاری ہے پہلا شیر میں پڑھوں گا آپ تیار ہیں آپ نے تکرار کرنی ہے آپس میں آپ کو تین منٹ دیے جائیں گے تین منٹ کے اندر کوئی ایسا شعر آپ نے سنا دیا جس کے آخری حرف سے دوسری ٹیم شیر نہ پڑ سکی تو آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے ون سائیڈڈ دو نمبر اور اگر تین منٹ تک یہ مقابلہ جاری رہا تو پھر دونوں کو برابر نمبر ملیں گے مدنی اشار کی تکرار آغاز کرتے ہیں اعلی حضرت کے شیر سے شیر ہے تیار ہے پہلے میں پڑھوں چمن طے میں سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو واؤ سے شیر پڑھیں گے آپ وادی رضا کی کوہ جوش کے ساتھ رضا جمع... ج... کا ج... آواز, آواز کے ساتھ وادی رضا کی बदی... کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا علاقہ رضا کا ہے جلدی جلدی یہ شیئر ہونے چاہیے وقت کم ہے یاد دیا دیا بہت آسان ڈیفینس کی ٹیم کو ڈیفنس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا یک بنایا جلدی جلدی ہاں ہب ماں کی دل کے رضا مختار کیا بات لے کر ایک جان چلا بہرے آرے کو ڈیفینس کریں گے ضیا پیر و مرشید کے صدقے میں آکا یہ اطار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ ہاں جلدی ہوئی امید بارہ وار مدینہ آنے والا ہے جھکالو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے سبحان اللہ جلدی جذبے کے ساتھ زور سے شیر مائک کے قریب ہو کر ذرا تیز آواز میں یا جلدی جلدی اتنا ٹائم نہیں ہے <تصفيق> یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو پھر دکھا دے وہ رُخے مہر فروزہ ہم فروزہ ہم کو ماشاء اللہ ہر شیر میں سبحان اللہ کی سدائے ہوں <ماشاءاللہ> واؤ واہ کیا جودو دو کرم ہے شہید تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا عالم <ماشاءاللہ> یعنی گہبان میرے تجھ پہ سلاد اور سلام دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ سلامت محفوظ <ماشاءاللہ> واہ یہ شیر ہوا نا وا ظالموں نے ظلم سے بندوں کو کر ڈالا ہلاک المدد بغداد والے شاہ جیلا غوث سے پاک شاہ جیلا غوث سے پاک کیا بات ہے کاف کروں تیرے نام پہ جا فی نبس ایک جہاں دو جہاں فی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروڑوں جہاں نہیں سبحان اللہ نون ایک منٹ پندرہ سیکنڈ باقی ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کلے جانور کا سبحان اللہ کو آدا کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ محبت محفوظ وا اب دا پر ڈیفینس والے اٹیک کر رہے جی وا پچپن سیکنڈ باقی ہیں اگر مقابلہ مرا میں تسکین دلو جا باطن میں میں راج دلو جا نام نبی پھر نامے نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو بات نہ پوچھو کیا بات ہے سوری پوچھو واؤ وقت کم ہے وقت کم ہے جلدی کیجیے وہ کما لے حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھواں نہیں نو نبا آسان آسان حروف مل رہے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے کی اجازت یا رسول دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول, اجازت رسول لام لام لام لام سے نون, نون سے دینا ہے جلدی نون آیا تھا نا نہیں نون آیا تھا نون آیا تھا نہرے دو کو چمن کر دے بہار حارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے حارث ظلمت حشر کو دن کر دے بہار حارض نہارے حارض جی جلدی زہ سے شیئر ٹائم ختم ہو چکا ہے کیا کریں گے ان سے شیئر لیں گے ٹائم ختم ہو چکا تھا زہد سے ویسے شیئر تو آتا ہی ہوگا آپ کو وقت میں سنا ہی تھا ایسے نہیں آتا بہت سارے اشعار ہیں زب وقت ختم ہو گیا لیکن ان کا مقابلے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ مقابلہ اسی طرح برابر جاری رہا یہ شعر سنائی رہے تھے اس لیے اس مقابلے میں کسی نے کسی کو بھی بازی نہیں لے جانے دی وقت مکمل ہو گیا تین منٹ کے اندر مقابلہ کوئی نہ لے جا سکا واد سے پھر بھی کوئی شعر سنا گا حاضرین میں سے ہاں yes, چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں واد واد سے ایک شعر تو ہو چکا ہے مجھے مائک دوسرا مائک نہیں oui. جی ہاں بھائی آپ oui. خاں <coughs> <coughs> سے زوف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے کیا بات ہے سبحان اللہ ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے یہ ہے زوف مانا مگر یہ ظالم دل آپ کو مدیرے کے تحفے سبحان اللہ ماشاءاللہ ما اللہ ہمارے ناظرین اللہ نے دیکھا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور کس طرح سے دونوں ٹیموں نے زوت سے بھی شیر دیے کاپ سے بھی دیئے لام سے بھی دیے نون سے بھی دیے اور بہرحال منٹ مکمل ہوئے اس مرحلے کے کتنے نمبر کس ٹیم کو ملیں گے آپ کو اسکور بورڈ پر دکھائیں گے اور اس کے بعد بڑا دلچسپ مرحلہ شروع کریں گے حروف تحجی پہلے تو یہ آپس میں حروف دے رہے تھے اب یہ مشین انہیں دے گی سیگمنٹ کی تکرار دونوں کو دو, دو دو نمبر مل چکے ہیں اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے حروف تاجی کی طرف بڑھیں گے اردو کے حروف تاجی 36 ہیں ان میں سے چند حروف ایسے ہیں جن سے کوئی شعر ہی نہیں آتا اور باقی تقریباً تینتیس حروف سے شیر آتے ہیں کل میں کہہ گیا تھا کہ الف سے شیر آتا ہے حمزہ سے نہیں آتا تو کسی نے میری تصیح کی کہ جب بھی شیر الف سے شروع ہوگا تو وہ در حقیقت حمزہ ہوگا الف جب ساکن ہوتا ہے تبھی الف کہلاتا ہے چلیں بات کچھ کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے بہرحال جنہوں نے تصحیح کی ان کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اس حاضرین کو بھی موقع دیں گے حروف تحت جی یہ مرحلہ اکیلے مکمل کرنا ہے دونوں ٹیموں کو باری باری ایک ایک اسلامی بھائی آئیں گے اپنی باری پر پچیس سیکنڈ میں شیر سنائیں گے خود ہی اس رول کو گمائیں گے اور جو بھی ہر پائے گا اس سے آپ نے شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر اگر نہ سنا سکے تو اپنا نمبر کھو دیں گے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا آپ تیار ہیں پہلے کون آئے گا آباد آئیے ہلالی کابینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمائیے ہاتھ سنبھالیے گا یہاں سے اس طرف سے گھمائیے جی جتنا زور سے گھما سکتے ہیں گما دیں یہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے شیر فاد تیار ہیں آپ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے فاد سے آپ نے شیر سنانا ہے ہمارے عبداللہ بھائی فاد سے شیر سوچ رہے ہیں انیس اٹھارہ جلدی کیجیے صاد گھبرائے نہیں گیارہ دس فلح اللہ پکارو سرکار آی آی آی آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہاروں سرکار آ سرکار آ رہے, آ رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنے وقت میں شیر مکمل کر دیا دلد ہے دلد ایک نمبر بھی لے لیا ہے آپ میں سے کون آئیے آئیے عامر بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آ سے آپ نے شیر تلاش کرنا ہے کس حرف سے آتا ہے یہ بہت سلو گھمایا تھا جیم پر آ کے رکے گیا ہے جیم سے ہے کوئی شیر آپ سنائیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر جیم سے کوئی ایسا مزیدار شعر شیر اب میرے لیے سنا تھے دیکھوں مدینے کا حرم ہو مائک کری جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ محتشم ہو شہنشاہ محتشم دیکھ لیں شیر درست مکمل کرنا ہے سات سیکنڈ ہے کرم ایسا آگے درست نہیں ہے کرم ایسا کوئی مدد نہیں کرے گا ہو کرم ایسا شہن شاہم امم ہو ترد سنا دیں جِ دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہن کیا امم ہو آپ نے اپنی باری میں شیر سنا دیا جیم دونوں کو سوچنے میں تھوڑا سا وقت لگا تھا مجھے لگا شاید شیر آپ نہیں سنا سکیں گے ایک ایک نمبر لے لیا ہے دوبارہ ہلالی کابینہ بہادر آباد مدری رضا بھائی آ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے جتنا اسپیڈ میں گھما سکتے ہیں کھانا کھا خا کے آئے نا سلو سلو گھما رہے ہیں یہ آ بہت ہی آسان تے تے سے شیر سنانا ہے آپ شمعی رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا سبحان اللہ جنہوں نے بھی درست شعر سنا دیا ہے اور تھا بہت ہی آسان تھا عبد الماجد بھائی آئیے دوبارہ ڈیفینس کی باری ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آتے کون سا آنا چاہیے ویسا آپ کے خیال میں کون سا آپ کو کون سا پسند ہے حمزہ آ جائے کوئی سا بھی آ جائے کوئی سا بھی آ جائے تیار ہے آپ اڑے آ جائے اڑے اڑے سے تو خیر شروع نہیں ہوگئے شیر ہی نہیں آتا کوئی چلے بسم اللہ پڑھ کے گھمائیے یہ آیا تیرد تیرد بھائی ہے سلو گھومرا مغیر ہے سی سین آ گیا جی بھائی, بھائی سین کم از کم کو درجے میں سنانا چاہیے ان کی مرضی ہے سین سونا جنگل انہوں نے شیر سنا دیا ہے اپنی باری کا نمبر لے لیا ہے جو شیر ایک بار پڑھ لیا گیا دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا کون آئیں گے آئیے تین بہادر آباد جسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے زور سے گما سکتے ہیں گھمائے میرے تو وظائف بھی جاری ہے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے مجھے یہ تو وہ آ گیا جس سے شیر آتا ہے کوئی آپ کے پاس شیر نہیں اس کو واپس ہم کچھ نہیں کریں گے یہ آ گیا آپ کے پاس بہت زور سے گھمایا آپ نے او ہو دو بار زا آ گیا جس سے شیر نہیں آتا کیا پڑھا ہے آپ نے مجھے بھی بتائیں اچھا چلے بھائی زور سے گھمائے والدہ نے لکھ کے دیا تھا مدنی پنچور سے تھے اچھا تیاری کر کے آئے چلے بھائی تیسری بار پھر اڑے نہ جائے چلے بھائی کا پیا آسان سا لفظ ہر کچھ دن بے گار آشر میرے رو بیار کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدائے ہو بہت اچھا شعر سنایا بہت اچھے انداز میں سنایا آخری اسلامی بھائی رہ گئے ہیں جامی رضا اللہ پڑھ کے سیدھے آپ سے خیال سے کون سا آنا چاہیے کوئی بھی آ جائے تیار ہیں زور سے گھمانا ہے یہ... پھر سے زین آ جائیں یہ فاہ پہ آ کر آج ہر باری میں والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھررا تیر خسروا عرش پہ اڑتا ہے پہرا آپ بھی طرف میں سنا فرش فرشوال تیری شوق سے شیر پے تیری شوکت کا علو کیا جانے پتروا ارش پہ اڑتا ہے تھریرا تیرا تینوں نے کسی کو کوئی موقع نہیں جانے دیا آج اور ڈیفینس اور بادر آباد دونوں علاقوں کی دونوں کابینہ کی ٹیموں نے تین تین نمبر حاصل کیے ہیں اس مرحلے میں بھی بازی کوئی بھی نہیں لے جا سکا آپ میں سے کون آئے گا اچھا آئیے صاحب جی شیر بھی سنانا ہے صرف گھمانا نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا محمد عمران بلند محمد عمران عمران بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ یہ ہے روپ میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا یہ بھائی کیا ہوا ہے آج رے بہت آ رہا ہے زے آ پھر پھر موقع پے آر آ گیا موقع پے مشکل آ گیا تھوڑا بہت سے کون سا شیپ سنائیں گے یوں ہو جائے بتاؤں کان میں بتاؤں نہیں آتا رہا بہت چلو ایک بار اور گھما لیں آپ بسم اللہ اب آسان آ گیا نہیں آ رہا مشکل ہو گیا کوئی بات نہیں پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو موقع دیں گے کوئی اور آئے گا آ جائیں جلدی سے آ جائیں جلدی سے آ جائیں گرو پتا ہر سے شیر آنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھا شکر منا آپ کے لیے شیر آ گیا شکر منا مشکل آ رہے ہیں بہت ہے کو شیر صبح تہبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سجکلے تہبا میں ہوتا ہے بارہ مور کا کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کیا نام ہے آپ کا حماد رضا کو مدینے کی چاکلیٹ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ حروف تعجی کا سلسلہ مکمل ہوا دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر لیے اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ دو مراحل ہو چکے ہیں ذوق ناد پری کوٹر فائنل کے چوتھے سلسلے کو آپ دیکھ رہے ہیں پانچ پانچ نمبر ہیں دونوں کے ابھی تک کسی نے بھی کوئی نمبر نہیں جانے دیا ہے مقابلہ آج لگتا ہے بہت ٹف ہونے والا ہے تیسرے مرحلے کی جانب بڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں شائر کون ہماری دونوں طرف کی ٹیم ہے ڈیفینس اور بہادرآباد ہلالی کابینہ غازی کابینہ دونوں کو ایک ایک باؤل میں کچھ اشار دیے جائیں گے اپنی باری پر یہ شیر نکالیں گے اور کوئی بھی شیر نکل سکتا ہے آسان یا مشکل اور کس شاعر کا یہ شیر ہے سامنے والی ٹیم نے بتانا ہے پچیس سیکنڈ دیے جائیں گے اور انہیں مدری منع باؤل پیش کر رہے ہیں تیار ہیں آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس میں پتا چلتا ہے کہ کس نے شیر لکھا ہے کون سا لکھا ہے بعض اوقات بہت مشہور شیر ہوتے ہیں لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں کو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے تو اس میں یہ اویئرنیس بھی ملتی ہے ٹیم آباد آغاز کیجئے سب سے پہلا شیر کون نکالے گا آپ میں سے کوئی بھی نکال سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورہ بھی کر سکتا بلند آواز سے مائک کے قریب ہو کر شیر پڑھنا ہے آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے ہاں کیوں ہے ہر سو غلغلا صلی اللہ خوش آمدی سبحان اللہ بہت اچھا شعر ہے آمد کی یاد دلاتا ہے لیکن وقت کم ہے بائیس سیکنڈ ہے مشورہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کس کا ہے یہ شیر اگر نہیں پتا تو آپ کے نمبر آپ کو نہیں ملے گی گیارہ سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے دس نو آٹھ سات کسی کا بھی نام لے لیجیے کے بعد موقع نہیں ملے گا تین سیکنڈ ہے سنت اتنا آخر میں بتایا آپ نے وجہ سوچ رہے تھے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس کادری دامت برکات مورالیہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو موقع ملے کہ ٹائم باقی ہے تو کس کا نام لیں گے چینج کریں گے شام چل رہی تھی ابھی چل رہی ہے اتنا لمبا مضری مشورہ یہاں نہیں کر سکتے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس آپ کا جواب افسوس کرنا پڑے گا کیا انہیں جواب درست. جواب درست ہے امیر اہل سنت کا یہ شعر تھا لیکن اتنا مشورہ آپ نے کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ شیور نہیں تھے آخر میں بھی چلے بھائی جواب دیجئے اب آپ سوال پوچھئے آپ جواب دیں گے ٹیم ڈیفینس کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالہ ہے سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا ہاں چکر میں گما آیا حضرت امام علیہ سنت کا شعر اعلی حضرت امام احمد رضا خان اتنی جلدی جواب دینے کی کیا وجہ ہے کون سی والی بادام کھائی ہے ایرانی کے امریکی پڑا ہوا ہے جی پڑا ہوا شعر ہے نشانہ تو نہیں لگا رہے بارہ سیکنڈ ہے ابھی بھی تبدیل کرنا ہے نو سن کر اچھا آپ نے کہا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمان کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب درست بالکل درست ہے اچھا یہاں پر اگر پولنگ کرائی جائے تو کون کون بادرآباز والوں کے ساتھ اچھا اور کون غازی کابینہ ان کے لیے کون ہاتھ اٹھائے اچھا بعض ہیں جو دونوں کے ساتھ ہیں چلو بھائی آپ میرے ساتھ ہیں مطلب ٹھیک ہے چلے بھائی اگلا شعر دونوں نے ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے اگلا شعر نکالیے کس کا ہے شعر جواب دیں گے سامنے والے کہ شاعر اس کے یہ ہیں کون سا شعر ہے پڑھیے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال دلیل بے مثالی ہے وقت شروع ہو چکا ہے بتانا خان علی رحمت و کا کلام تھوڑا تھوڑا سوچ لے دیکھیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے مرادیں مل رہی ہیں شاید آ شاید ان کا سوالی ہے آپ شیور ہیں تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جی بھائی نکالیں گے دوسرا شیر ان کے لیے کس کا ہے یہ شیر انہوں نے بتانا ہے شاید یہ مشکل شیر ہو تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو کہ ختم الانبیاء تم ہو واپس کر دیجئے شیر تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء نبوت ختم ہے نبوت ختم, ہے نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو جلدی کیجیے اکیس سیکنڈ رہتا ہے مولانا مستفی رضا خان نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ مدنی مشورہ نہیں کیا آپ نے مشورے میں برکت ہے شیور ہے آپ جی کتنا پرسنٹریڈ ہنڈریڈ ٹو نائنٹی نائن پرسینٹ نائنٹی اچھا ایک ایک نکال دیا ایک نکالا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا جواب درست بالکل درست ہے آز مولانا مصطفی رضا خان مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا آپ نے درست جواب دیا آخری شیر جی, جی بہادر آباد کون سا شیر ہے ان کے لیے تیسرا تین تین شیر ہوتے ہیں اس راؤنڈ میں جلی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی. آج نہیں تو کل صحیح کتنا مشہور شعر ہے یہ کس کس نے شیر سنا ہے سب نے سنا ہے لیکن کوئی بتائے گا کس کا ہے ہاتھ اٹھے ہیں بتانا نہیں ہے آپ بتائیں آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح لیکن جواب آج ہی چاہیے دس سیکنڈ امیر اہل سنت آپ نے کہا سوچ لیجئے پانچ سیکنڈ باقی ہیں کتنا پرسن شیئر ہے آپ کتنا پرسینٹ 50 پرسن آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے 50 پرسن بھی آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی درست نہ ہو جی جواب غلط ہے جواب ان کا غلط ہو چکا ہے وکار صدیقی صاحب یہ ہیں وقار صدیقی کا کلام آپ نے غلط جواب دیا کوئی بات نہیں ابھی مقابلہ باقی ہے ایک نمبر آپ نہیں لے سکے آخری شیر ٹیم ڈیفینس پوچھیں گے ہلالی کابینہ بادرآباد والوں سے محمد مستفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے بائیس سیکنڈ باقی ہے بیس انیس بتائیے کس کا ہے یہ شیر سبھی نے یہ شیر سنا ہوگا ہے نا کوئی بتائے گا یہ کس کا ایک ہاتھ اٹھائے جو بن پانی کے تر مرجھایا نہیں کرتے سوچ لیجئے ابھی بھی وقت ہے پانچ چار تین حامد لکھنوی آخری مومنٹ میں آپ نے وقت نام چینج کیا دو سیکنڈ باقی تھے حامد لکھنوی تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے پڑا تھا پڑا یا ایسے ہی مکتا یاد آیا اچھا آپ کا جواب ان کا جواب درست ان کا جواب درست ہو چکا ہے آخری وقت میں انہوں نے جواب درست کیا دو سیکنڈ باقی تھے انہوں نے تیئیس سیکنڈ میں ایک جواب دیا اور آخری دو سیکنڈ میں دوسرا جواب دیا اور خوش قسمتی سے وقت باقی تھا وہ جواب ہو گیا تین تین چھ دونوں سے پوچھے گئے اور تینوں نے درست جواب کتنے دیے کتنے غلط دیے وہ ہم دیکھیں گے سکور بورڈ میں ہمارے حاضرین سے پوچھتے ہیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے پہلے آپ حاضرین سے یہ تو پوچھیں کہ جنہوں نے یہ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا کتنے وہ صحیح جواب था پتا تھا بالکل بالکل بتائیے چلیں یہ والا جواب پتا تھا نہیں پتا تھا ایک کو پتا تھا وقار کار سے ہاتھ کتنے سارے اٹھے ہوئے تھے تو یہ کیمرے پہ بھی آنے کا شوق ہوتا ہے نا یہ شیئر بتائیے کس کا ہے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلاش سے کراک بھی نورانی اے جانا بتائے گا توحفے میں مدنی پرچم جائے گا بتائیے اعلیٰ اعلیٰ حضرات سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہاں جواب غلط دیا انہوں نے جی بتائیے تھوڑا سا آگے زور سے میرا نام مصطفیٰ آزمی رحمۃ مصطفیٰ رضا خان صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے اللہ مدنی پرچم لے جائیے سبحان اللہ بتائیے یہ کس کا شیر ہے نہ دولت دے نہ سربت دے مجھے بس یہ شہادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مجھے لے لیں مدنی منوں میں سے کسی سے چلو بھائی کل یہ آخری میں مجھے کہہ رہا تھا. آج آپ نے مجھے دیکھا نہیں آج دوسروں کو بھی تو موقع ہے جی بھائی امیر اہل سنت ان کا جواب بھی درست ہے محن اللہ مدینے کی تصویر یہ بتائیے کس کا شیر ہے میری آنکھ میں کمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے ہاں بھائی کھڑے ہو جائیں بتائیے کس کا شیر ہے جلدی سے کھڑے ہو جائیں یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے امیر ہے امیر اہل سنت آپ کا جواب بالکل درست ہے ان کو مدینے کی چاکلیٹ دے بھائی چاہیے تو پا لیجیے یہ بتائیے کس کا شیر ہے اب تھوڑا مشکل پوچھتا ہوں شیر ہے خفن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا اتنے ہاتھ اٹھ گئے ابھی سے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آ رہی تشریح ہو چکی تھی تشریح ہو چکی ہے مگر یہ کس کا شیر ہے بتائیں گے اعلیٰ حضرت سوچ لیں آپ کا جواب بالکل درست ہے یہ بتائیے کس کا شیر ہے اگلا شیر آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا جی کھڑے ہو جائیں اعلی حضرت کا پورا نام لیں اعلی حضرت احمد اللہ پورا نام لے الا حضرت نام تو نہیں ہے نا نام لے کے دکھائیں احمد خان اگر آپ نے نام پورا لیا تو دو توفے ورنہ ایک اعلیٰ حضرت علحیِ <اللعی> رحمت اللہ <الرحمان> پورا نام نام کیا ہے اعلیٰ حضرت کا اعلی حضرت امام اہل سنت امام اہل سنت نام دن کیا دن ہے ابھی آپ نے لیا تھا اعلی احمد رضا احمد رضا خان رحمت اللہ ان کو دو تحفے دے رہے ہیں مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی اور مدینے کی چاکلیٹ بتائیے یہ کس کا شیر ہے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی منو بتوائیں سنت کون سنت بولو بولو واپس بولو بولو امیر اہل سنت آپ نے یہی کہا ماشاء ان کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ جائیے آپ بھی چاکلیٹ لے لیجیے ماشاء یہ بتائیے کس کا شیر ہے نام حسن حسین ہے ذات پاک نام ہے ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو مشکل ہے نا پھر بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کون بتائے گا چلے بھائی یہ جیکٹ والے حسن رضا خان حسن رضا خان جی مصطفی رضا خان مصطفی رضا خان نہیں کون بتائے گا بھائی غلط جواب آ رہے ہیں ابراہیم بھائی چلے جمیل قادری رحمت اللہ جمیل الرحمان قادری نہیں غلط چلو بھائی آج اشارے لگ, نشانے لگ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی اعلیٰ حضرت نہیں کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی امیر علی سنت نہیں بھائی کون بتائے گا ابھی تو آپ نے دیا جواب غلط بتایا تھا نا ابھی ابھی دوبارہ نہیں جی جلدی آپ مولانا نام امجد علی امجد علی اعظمی غلط جواب درست نہیں ہے مولانا نام حامد رضا خان. حامد رضا خان جواب درست ہے بھی دے مدینے کے اتر ماشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی کافی اشار جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں یا نہیں آتے وہ بھی آئیں انشاءاللہ ان سے بھی سوالات کریں گے اور بھی تعائف ہیں اور بھی سیگمنٹ میں انشاءاللہ دیگر مراحل میں ہم آپ کو شامل کریں گے آپ نے تین مراحل اب تک دیکھ لیے ہیں ہماری ٹیم ڈیفنس اور بہادر آباد ہلالی کابینہ غازی کابینہ کے درمیان مدنی مقابلہ جاری ہے اور تین مرحلے ہو چکے ہیں آئی بورڈ کی طرف چلتے ہیں کس نے کس مرحلے میں کتنے نمبر لیے ہیں آپ دیکھیے اب تک تین مراحل ہو چکے ہیں شاعر کون اس میں ایک ٹیم نے ایک نمبر کم لے کر اپنی تھوڑی سی کارکردگی کو متاثر کیا ہے ڈیفینس والے تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں بادرآباد آٹھ نمبر اور ڈیفینس سات نمبر کوئی بات نہیں ابھی مقابلہ باقی ہے فیصلے یوں نہیں ہوتے آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہے جشنی رضا جشنی رضا ہے درست کیجئے دونوں ٹیموں کو باری باری موقع دیا جائے گا ایک ایک شیر اسکرین پر دکھایا جائے گا اور یہ اس شیر کو مکمل کریں گے اپنے وقت کے اندر جتنی دیر یہ چاہیں میکسمم آپ کو تین منٹ دیے جائیں گے اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا آپ اپنے وقت میں شیر مکمل کریں گے اس بورڈ پر یہاں پر پزلز کی صورت میں اور آپ نے جتنی دیر میں شیر مکمل کیا ہے اس سے کم ٹائم میں دوسری ٹیم کو کرنا پڑے گا یعنی یہ ایسا مقابلہ ہے جس میں کوئی ایک ٹیم ہی بازی لے جا سکتی ہے سوائے یہ کہ دونوں برابر ٹائم میں پورا کریں تو کون پہلے آئے گا ان کو موقع دیں آپ لوگ تیار ہیں کون آئے گا آپ میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی آ سکتا ہے دوسرے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں شیر پڑھ سکتے ہیں لیکن قریب آ کے مدد نہیں کریں گے ایک منٹ پہلے شیئر تو دیکھ لیں کون سا ہے شیر پتہ ہے کو تو کیا آپ پورا کریں گے دکھائیے ان کو شیر شیر کون سا ہے مشہور زمانہ شیر بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں آپ ریڈی ہیں ایک منٹ تیار ہیں پہلے ایک بار غور سے دیکھ لیجئے شیر ہاں یہ شیر اگر آپ کہیں گے تو یہاں رہے گا ویسے آپ کو یاد ہے نا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے بادرآباد آپ کا یہ باکس ہے اس باکس میں اور بھی اشار کے الفاظ ہو سکتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہی آپ کا وقت جا رہی ہے بارہ سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی تک ایک بھی لفظ نہیں لگا ہے جلدی جلدی جاؤ کشا بندہ بننا ہے دیکھیں شیر درست لگانا ہے جلدی جلدی جلدی جلدی, رضا جلدی رضا کرنا رضا ہے آپ کے ہاتھ کی تیزی آپ شیر جشنے رضا جشنے رضا ہے. بندہ بننا ہے ابھی تک آپ نے ایک مشرا بھی پورا نہیں کیا پچاس سیکنڈ ہو چکے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جلدی کیجیے آپ کا ایک منٹ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے آئے, آئے, آئے, آئے وقت زیادہ لگا رہے ہیں فقیروں کو آپ نے شیر مکمل کر لیا ہے ان کا وقت کتنا تھا شیر مکمل ہو گیا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں ایک منٹ چودہ سیکنڈ آپ نے ٹائم کچھ زیادہ لگا دیا اب تک کے تمام مقابلوں میں اتنا وقت نہیں لگا ہے ان پزلز کو نیچے کر دیجئے آ جائیں ایک منٹ چودہ سیکنڈ کون آ رہا ہے جنبائی. آپ آئیں گے تیار ہیں آپ کو ایک منٹ چودہ سیکنڈ سے کم جنبائی. وقت میں لگانا ہے ٹھیک ہے آ جائیے بھائی ان کا شعر ان کو دکھائیے کون سا شیر انہیں انہیں مکمل کرنا جنبائی. ہے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے چلے بھائی, آپ کا ہے یہ باکس آپ کا وقت آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوگا ایک سیکنڈ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہاتھ تو ان کا تیز چل رہا ہے جلدی جلدی دو نمبر کا ہے یہ سیکل آپ کا وقت ہو چکا ہے بائیس سیکنڈ ہائے ہائے گلی لگتا और ہے یہ بنا لیں گے ہم مدینے میں مدینے میں نکل جائیں جلدی جلدی بنانا ہے ہم مدینے میں تنہا ملت نکل جائیں گے ایک مصرا بن چکا ہے تھوڑا آپ کا وقت ہو چکا ہے ایک منٹ ایک منٹ نو سیکنڈ ہو چکے ہیں چار سیکنڈ ہے صرف آپ نے شیر غلط لگایا ہے آپ کا وقت اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے شیر درست لگا کر بھی درست نہیں لگایا تھا ایک منٹ انیس سیکنڈ میں آپ نے شیر مکمل کیا آپ نے ایک لفظ آگے پیچھے لگایا ہوا تھا گلیوں میں آگے تھا بھٹک یہ پہلے تھا ذرا شیر دیکھنے دیں ناظرین کو یہ کیا ہوا تھا بھائی میرے خیال سے ایک منٹ دس سیکنڈ میں آپ یہ لگا چکے تھے مگر درست نہیں لگایا آپ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے جائیں گے دو دفعہ کر دیا آپ یہ اس سے پہلے آتا ہے یہ شیر درست بھی نہیں بنا سکے حالانکہ بہت تیز ہاتھ چل رہا تھا آپ لوگ کچھ پڑھ بھی رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے پیچھے سے کوئی پھونک تو نہیں مار رہے تھے دونوں نے اپنی اپنی باری میں اپنا اپنا شیر یہاں پر درست کیا پزل کی صورت میں دونوں ٹیموں نے کتنے کتنے وقت میں بنایا دیکھیں ایک بار پھر ناظرین ایک منٹ نو سیکنڈ ٹیم ہلالی کابینہ اور ٹیم ڈیفینس رازی کابینہ نے ایک منٹ چودہ سیکنڈ میں شیر مکمل کیا اور اس طرح دو نمبر کی برتری مزید ان کو مل گئی ہے یہ برتری اور بڑھتی نہ جائے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین دیکھے کس طرح انہوں نے اس شیر کو مکمل کیا ہے درست کیجیے میں ڈیفینس والوں نے کوئی نمبر نہیں لیا اور آباد ہلالی کابینہ والوں نے دو نمبر حاصل کر دیے مزید دو نمبر دس نمبر ہو چکے ہیں آباد اور سات نمبر ہے ڈیفینس والوں کے حاضرین میں سے کون آئے گا درست کرنا ہے دوبارہ یہی شیر جو بھی انہوں نے کیا تھا آپ میں سے کوئی آئے گا آپ آ جائیے یہ جیکٹ والے آ جائیں یہ آ جائیے جلدی سے آئیے شیر ایک بار پھر دکھا دیں یہی ڈیفینس والا اب ایک حاضرین میں سے ان کو موقع دیتے ہیں آپ کا کیا نام ہے عبد الکریم تاریخ دل... ہو جائے گا عبدال کریم عبد الکریم اتاری ماشاء اللہ آپ نے شیر بنانا ایک سیکنڈ پہلے دیکھیں تو صحیح شیر کون سا ہے ایک بار پھر یہ شیر ہم دکھائیں گے ان کو اور اب یہ بنائیں گے انہوں نے ایک منٹ چودہ سیکنڈ میں بنایا تھا آپ اس سے پہلے بنا کے دکھائے شیر ہے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے کتنی دیر میں بنائیں گے آپ ان شاء اللہ منٹ میں ایک منٹ میں بنا لیں گے چلے بنائی اب ان کا وقت شروع ہو چکا ہے, رضا ہے ہم مدینے میں تنگ ڈیس والے ہم مدینے کہا مدینے میں میں میں دے چل مدینے مدینے مدینے رہا ہے پنہار گلی گلیوں میں کس آپ نے تو زیادہ وقت لکھا جائیں 38 سیکنڈ ہو چکے ہیں ایک مشرا بھی نہیں ہوا ایک مشرا ہو گیا آئے اور گلی پچاس سیکنڈ دو دو اور گلیوں میں کس بھٹک جائیں گے اور, اور گلیوں بھٹ تھوڑا سا گلو میں کسدن گلوں میں بھٹکے جائیں گے ایک منٹ بیس سیکنڈ ہو چکے ہیں آپ شیر مکمل نہیں کر سکے ایم ایم ایم اس کو روک دیجئے ایک منٹ چودہ سیکنڈ میں آپ نے شیر مکمل کرنا تھا اچھی کوشش کی ہے ہمارے کیا نام عبد بھائی ان کو بھی تحفہ دے دیں ان کے لیے سبحان اللہ کی سزا ماشاء اللہ کوشش اچھی کی ہے بہرحال مقابلہ جاری ہے اور ایک ہی اسلائی بھائی کو موقع دینا تھا انشاءاللہ کل بھی دیں گے موقع اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد ہماری ٹیم ڈیفنس نے سات نمبر اور بہادرآباد ہلالی کابینہ دس نمبر لیے ہیں اور تین نمبر کا گیپ آ چکا ہے جو زیادہ نمبر لیں گے وہ بڑھ جائیں گے اگلے راؤنڈ کے لیے اور جو پیچھے رہ جائیں گے پھر ان کے لیے فیصلہ ہوگا کل کی رات ان تین ٹیموں کے لیے جو ہارنے کے باوجود آگے بڑھ جائیں گے ان کا فیصلہ کل ہوگا آئیے کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں ایک ناز شریف بھی سنتے ہیں مرحبا کی میں مچاتے ہیں پھر انشاءاللہ مقابلے کو مزید آگے بڑھائیں گے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. بہت ہی پیارا اچھا ماشاءاللہ سلسلہ لگا یہ ذوق ناک گویا فیضان اعلیٰ حضرت مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اور علم کا گویا دریا مدنی چینل والوں نے دعوت اسلامی والوں نے پوری دنیا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ سب کو فیضان دعوت اسلامی سے فیضیاب فرمائے آمین آمین بہت شکریہ اگلی کال میں ارب شریف سے بات کر رہی ہوں آپ جلدی سلسلہ چلا دیا کریں کیوں کی ہمیں سونا ہوتا ہے صبح صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے میرا بھائی لائیو بھی دیکھ پاتا ہے اور ریپیٹ بھی دیکھ پاتا ہے بھائی جلدی آ جاتا ہے اور میرا بھائی لیٹ بھی سوتا ہے آپ جلدی چلا دیا کریں اور میں تو لائیو بھی نہیں دیکھ پاتی ہوں آدھا ہی دیکھ پاتی ہوں دن میں بھی نہیں دیکھ پاتی ہوں آپ اس کو تھوڑا جلدی کر دیجیے جزاک اللہ امین بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے آئیے ایک چند اشار شریف کے سنتے ہیں انشاءاللہ ان مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کالز ریکارڈ کرواتے رہیے کالز کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم وقتاً فاوقتاً مزید کالز بھی انشاءاللہ لیں گے مدنی رضا بھائی چند اشار رسول اللہ وسلام گیا ربی بل واہ ہا شبہ اللہ Allah uh -huh. uh -huh. uh -huh. اللہ کل ایک فرمائش آئی تھی فرقان بھائی نے سری سے حکم فرمایا تھا اختتام پر یہ ہم سلسلہ ختم کر رہے تھے تو ان کی فرمائش اور ویسے بھی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ کلام ایک دو شعر سناتی حدیب سلطان دہرے دیدار مشتاک ہے دہرے دیدار مشتاق ہے Oh, چینل کے ناظرین ماہ ولادت کی بھی آمد آمد ہے اور دھوم دھام سے انشاء اللہ اس بار بھی دنیا بھر میں ہمیں جشن ولادت منانا ہے سرکار کی آمدار کی آمدار کی آمد, مرحبا کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا ان شاء اللہ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اختتام کی طرف کال سنا دیجیے جی محمد آصف رضا خان سر گودا جی پروگرام بہت اچھا ہے اور سلسلہ بھی بہت اچھا ہے اور تبلیغ کا کام بھی بہت اچھا جا رہا ہے ان اللہ اور ترقیاں دیں اللہ اور کامیابی دیں اور اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہے نا آپ لوگ پھیلا دیں بہت اچھا کام ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کالس کے ذریعے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے میسجز کے ذریعے آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے ہم معصوم نہیں ہے ہم بھی انسان ہیں اور ایک بہت بڑی ٹرانسمیشن میں کئی غلطیوں کا امکان رہتا ہے ہمارے محسنین ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں بڑے سرپرستی کرتے رہتے ہیں بالکل ہمیں سمجھاتے بھی رہیں کوئی چیز ہمیں س... آپ کو سمجھنا ہے مدنی چینل کی جو فیڈ ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی پر رابطہ کریں کال کو بتائیں کوئی ایسا معاملہ ہو مدنی چینل ہر آشک رسول کا ہے ہر مسلمان کا ہے حوصلہ افزائی بھی ہماری ہونی چاہیے بالکل اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے ادھر ادھر بات کرنے کے بجائے مدنی چینل والوں کو بتانا چاہیے تاکہ اور امپروومنٹ لائیں اور اچھی سے اچھی نشریات آپ کو پیش کر سکیں اگلی کال دیجیے میں عبد الرشید اتاری مونٹیال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں ماشاء ماشا اللہ ذوقینا سیزن فور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اشفاق بھائی میں یہ تمام سلسلے پابندی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں ماہر رضا میں فضانے اعلیٰ حضرت مدنی چینل پر ہر طرف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے نگران شورا کے بہت ہی خوبصورت مدنی پھول سننے کو ملے اللہ تعالی ہمیں امامی اہل سنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور امیر سنت کا سایہ ہمارے پر دیر قائم و فرمائے امین بالکل بہت اچھی دعا کی آپ نے امام اہل سنت کی سیرت پر عمل کی توفیق ادافر میں حقیقت یہ وہی کرتے تھے یہ وہی اپناتے تھے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا ان کی سیرت کو اڈاپٹ کرتے تھے تو در حقیقت ان کی سیرت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی بات کی جائے تو آپ نے بہت اچھی دعا کی اگلی کال دیجیے محمد عمران اتاری اتار کر رہا ہوں سلسلہ بڑا ہی پیارا لے کر آئے ہمارا اشفاق بھائی اور مائیں رضاء مدنی چینل پر اعلی حضرت کے زندگی کے پیارے پیارے واقعات سننے کو مل رہے ہیں میں آپ کو ایک مدنی بار بتاتا ہوں کہ ہمارے کس بھائی کو بتا جانا کہ بھائی مدنی چینل پر حضرت کا سلسلہ بڑا پیارا آ رہا ہے تو انہوں نے ہاتھ تو ہاتھ اپنے گھر پر مدنی چینل شروع کروا دیا اور بڑے شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں بہت تعریفیں کر رہے تھے اللہ ہمارے مدنی چینل کو تمام کو رکھے جزاک اللہ خیر آمین بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا مدنی چینل جہاں نہیں چلتا ہے وہاں شروع کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو آپ شروع کروا دیجئے ہم رہے نہ رہیں ہمارے بعد مدنی چینل جو ہے نا یہ اپنا کام کرتا رہے گا اور کسی کی نسلیں سنورتی رہیں گی ہماری بگڑی بنتی رہے گی اگلی کال دیجیے کاشیف یہ رہا ہوں یہ آپ کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے روزانہ میں دیکھتا ہوں بہت شکریہ کاشف اب ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ذوق نات سیزن فور اور چوتھا پری کوارٹر فائنل آپ دیکھ رہے ہیں آج آباد اور ڈیفینس کی دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھنا ہے کہ کون پیچھے رہ جاتا ہے کون آگے بڑھتا ہے آئیے سکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف سلح الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ صل اسکور صل بورڈ دکھا سات نمبر ہے ڈیفینس کی تیم کے بہادر آباد والوں کے دس نمبر ہے تین نمبر کی کمی ہے انہیں پورا کرنا ہے کہ نہیں بھائی تیاری ہے چائے بھی آپ نے پی لی ہے آپ اور چاقو چوبند ہو گئے ہیں اب, اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے اس کا نام ہے غور سے دیکھیے آپ کو ویڈیوز دکھائی جائیں گی ناز شریف اس میں پڑی جا رہی ہوگی مبلک دعوت اسلامی کی طرف سے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی نعت پڑ ہیں آئیے مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے غور سے دیکھیے یہ کسی کو غور سے دیکھنا ہے توجہ سے دیکھنا ہے دونوں کو موقع ملے گا ایک ایک ویڈیو دکھائی جائے گی آپ بھی دیکھیں گے سب دیکھیں گے لیکن بولے گا کوئی نہیں آپ ہی بولیں گے اور اگر حاضرین میں سے بھی کوئی پہنچ جائے تو وہ بتائیں گے نہیں ایک نعت کا کلپ ہے آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ بتائیں گے کہ یہ کون سی نعت پڑھی جا رہی ہے مجھے بھی نہیں پتا کون سی نعت پڑی جا رہی ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مل کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ لیکن بتائے گا کوئی نہیں پہلے ہلالی کابینا. بہادر آباد والوں کو موقع دیتے ہیں ان کے لیے کون سا کلام ہے کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ اللہ, اللہ, اللہ شہزادہ تار کچھ پڑھ رہے ہیں چلیے بھائی آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے سے آپ بتائیں گے کون سا کلام پڑھ رہے ہیں رمضان رمضان فیضان رمضان رمضان فیضان رمضان آپ بھی دیکھ رہے تھے ویسے ہی مشورتن بتائیں گے کون سا تھا یہی کلام تھا آپ بھی پہنچ چکے ہیں حاضرین میں سے کافی پہنچ چکے ہیں چلے بھائی سنتے بھی ہیں اب کہ انہوں نے جواب درست دیا ہے کہ نہیں رمضان رمضان یہ کلام پڑا جا رہا تھا دکھائیے سنائیے رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان اور سے دیکھا انہوں نے اور ہونٹ پڑھنے ہوتے ہیں اس میں کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے توجہ سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس مرحلے کو بھی آپ نے پار کر لیا ہے اب چلتے ہیں ڈیفینس والوں کی طرف تیار ہیں آپ آپ کے لیے بھی کوئی کلام ہے کوئی کلپ ہے آپ بتائیں گے کہ اس میں پڑھنے والے کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس بھی پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا دکھائیے ان کے لیے کون سی ویڈیو ہے اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں غور سے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا جھک بھی جاتے ہیں آگے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے بتائیے کون سا کلام پڑھ رہے تھے امام جعفر صادق اہل یقین اللہ عامر بھائی جواب دے رہے ہیں امام جعفر صادق کی منقبت کبت پڑی جا رہی تھی آپ بھی شیور ہیں دونوں ٹھیک ہے کتنا پرسن ففٹی پرسینٹ تقریباً اچھا وہ ففٹی ہیں آپ ہنڈریڈ ایک سو پچاس ہو گیا دیکھتے ہیں بھائی ان کا جواب کس حد تک درست ہے اگر درست جواب دیا تو دونوں کو برابر برابر نمبر ملیں گے جی ملو کو منزل آپ نے دونوں نے اپنی اپنی باری پر درست جواب دیا ہے اور کل سے ایک ایک ہم اپنے حاضرین کے لیے بھی رکھیں گے وہ دیکھیں اور بتائیں کہ کون سا کلام پڑا جا رہا ہے درست جواب دینے والوں کو ہم توفہ دیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ ناظرین سے آج ہم نے سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج کیے تھے اس کی بھی قرآن دادی کچھ دیر بعد ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ مقدس صاحب ہونے بھی بذریعۂ ڈاک بھیجے جائیں گے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ پر کس نے کتنا اضافہ کیا ہے اس مرحلے کے بعد کون پیچھے ہے کون آگے ہے بہادرآباد والوں کو ایج حاصل ہے تین نمبر سے والے بندی آگے ہیں دیکھتے ہیں اسکور بورٹ پر اس کی کس ہے کارکردگی اچھی ڈیفینس نو نمبر بہادر آباد ہلالی کابینہ بارہ نمبر ابھی بھی تین نمبر کا فرق ہے اور دو سیگمنٹ باقی ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس میں اشارے دیے جاتے ہیں کئی اشار اس میں آتے ہیں اور اشارہ جس شیر کی طرف ہوگا آپ اسی کا آپ اسی کو پڑھیں گے ہمارے حاضرین کو بھی شامل کریں گے آئیے بڑھتے ہیں مرحلہ اشارے کی طرف اشارے کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں لیکن اس میں اشارے اچھے ہی اچھے ہیں کیونکہ اس میں نعت کے اشارے ہیں نعت کے اشار کی طرف یا حمد کے اشار کی طرف یا منقبت کے اشار کی طرف اشارے ہیں آپ میں سے جن کی باری ہوگی وہی بتائیں گے اگر کوئی پہنچ جائے یہاں سے تو بتانا نہیں ہے پلیز کون آئے گا سب سے پہلے ہلالی کابینہ بہادرآباد کون سا نمبر لیں گے نمبر فور نمبر فور فور آئیے نکالیے پہلے دیکھ لیجئے پھر غور کیجئے کہ ان میں سے کس سے پوچھنا چاہیے ان سے پوچھیں گے پہلے چھپا لیجیے کس سے پوچھیں گے جامع رضاب جامع رضا بھائی سے ان کو بھی دکھائیے اور ناظرین کو بھی دکھائیے کیمرے کی طرف کر دیجئے دیکھ رہے آپ اس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آس پاس والے ساتھ نہیں دیں گے آپ کی حالت اس شیر کی مزدا رہی ہے آپ آپ راہ کس شیر کی طرف ہے اشارہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا شیر ہو اس طرح کا وہی سنا سکتے ہیں یہ بھی ایک ڈفیکلٹی ہے اس میں پانچ سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجئے چل دیکھ ایک اللہ حکبر آپ اشارے کا جواب نہیں دے سکے ہیں آپ اور آسرا آپ بتائیں گے پہنچ گئے آپ آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی آسرا ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں دروس یہ جواب نہ دے سکے اپنی باری پر ویسے ان کو نمبر کی کمی ہے کوئی بات نہیں چلیں آپ کون آئے گا جی آپ میں سے بدلہ لینا ہے عامر بھائی جلدی کیجیے کون سا نمبر لیں گے نمبر چھ پہلے دیکھ لیجئے غور سے پھر آپ سوچ لیجئے کس سے پوچھا جائے جو جواب نہ دے سکے اس میں مشورہ نہیں کرنا ہے کس سے پوچھیں گے کاشیف بھائی کاشیفائی کیمرے کو دکھائیے ان کو بھی دکھائیے کیا ہے اس میں دو الفاظ ہیں مشورہ نہیں کر سکتے دو الفاظ ہیں ٹوٹی بوجھ اعلی حضرت کس کون سے شیر کی طرف اشارہ ہے چودہ سیکنڈ باقی ہیں مشورہ بھی نہیں کر سکتے بتائیے اشارہ آپ دیکھتے رہیے ٹوٹی ٹی بوجھ کیا ہے یہ اشارہ کسی شیر کی طرف تو ہے آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے ہیں آپ پہنچے توجہ نہیں تھی چلیں ابھی توجہ کر لیں ٹوٹی ٹی بوجھ کوئی بتائے گا ہاں بھائی آپ بتائیں گے جلدی سے آگے آئے جی کون سا شہر ہے مائک پر ٹوٹی جاتی پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اٹھا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتارا کا آپ کا جواب بالکل درست ہے ہمارے ناظرین بتا دیتے اور موجود نہیں بتا پاتی کیا وجہ ہے بابو آپ بتائیں آپ بھی تو مقابلے میں شاید یہ کیمرے ججک تو نہیں ہے یہ کیمرے پہ نہیں آئے گا نہیں یہ ان کا آنا اور ٹینشن چلے باپو اچھا اینالائس اپنا دے رہے ہیں اچھا تبصرہ ہے ایک ایک نمبر دونوں نے نہیں لیا اپنی باری پر چلے بھائی دوبارہ آپ کی ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں آ جائیے کون سا نمبر لیں گے سات نمبر سات نمبر نکالیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ دو سے پوچھ سکتے ہیں ایک کا جواب ہو گیا جس نے ایک بار جواب دیا وہ دوسری بار نہیں دیں گے کس سے پوچھیں گے دیکھ لیجیے آگے آ جائیے عامر بھائی عامر بھائی چلیں دکھائیے ان کو بھی ناظرین کو بھی دکھائیں امیر علیہ سنت کا کسی شیر کی طرف اشارہ ہے دو الفاظ ہیں اس میں نزا قبر کس شیر کی طرف اشارہ آسان بھی ہو, س... بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے شیر صحیح سنانا ہے غلط نہیں سنانا بغیر طرز کے چھ سیکنڈ باقی جلدی کیجیے جلدی کیجیے سختیاں جی جی سنائیے کیسے سہوں گا یارب یارب نہیں نہیں یارب نہیں نزا کی طرز میں تھوڑا وہ ہوتا ہے نا ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں الفاظ وغیرہ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا گھبرا گئے طرز میں سنائیے وقت ختم وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے نزا کی سختیاں بھی نہیں ہے یہ شیر کس طرح ہے شیر کون بتائے گا جی آپ بتائیں گے شیر صحیح بتا رہے ہیں بتائیے کھڑے ہو جائیں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں نہیں نہیں یہ شیر نہیں ہے ہاں ماشاء اللہ یہ شروع سے آئے وقت مجھے جلوائے نہیں نہیں یہ شیر نہیں ہے جی کھڑے ہو جائیں نظر کی سکتی کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یار یا, رسول, یا اللہ رسول اللہ ان کا جواب کچھ درست ہے مکمل درست ملو نہیں ملو ہے یہ شیر اس طرح ہے ہی نہیں یہ شعر ہے شدائد نہ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا, یا رسول اللہ شدائد سے یہ شعر ہے آپ کا جواب بھی غلط ہو چکا ہے کوئی بات نہیں ابھی مقابلہ باقی ہے کون آئے گا آ جائیے کی ٹیم سے بتائیے نو نمبر نو نمبر لیں گے نو نمبر اٹھائیے پہلے دیکھ لیجئے پھر بتائیے کس سے پوچھنا ہے ویسے اب ایک ہی رہ گئے دونوں رہ گئے جی دونوں میں سے کس سے پوچھیں گے ان دونوں میں سے عبد اللہ مدنی بھائی مدنی, مدنی بھائی. رضا بھائی دکھائیے ان کو بھی اور کیمرے پہ دکھائیے ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کسی اعلیٰ حضرت کے شیر کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں ارب سرور آئے ہائے ہائے سولہ سیکنڈ رہتے ہیں مدنی رضا بھائی کو سوچ میں ڈال دیا ہے ناظرین میں سے حاضرین میں سے کچھ پہنچ گئے لگتا ہے مشورہ نہیں کر سکتے اب تو ختم ہونے والا ہے چار سیکنڈ رہتے ہیں آپ نہیں پہنچ سکے مجھے یہ تو نہیں تھی اللہ اکبر اتنا آسان شیر تھا یہ آپ بتائیں گے نہیں بتا رہے کون بتائے گا آپ کھڑے ہو جائیں جلدی سے کون سا شیر ہے یہ ایک سے پوچھوں گا بس سرور کہوں نہیں نہیں نہیں عرب کا ہے اس میں جی چلیں بھائی ایک اور وہ سرور ہے کشور جو آج پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان عرب کے مہمان کے لیے تھے جواب بالکل درست ہے الحمد للہ کے لیے مدری توفا یہ تھا شیر نہیں پہنچ سکے آپ وہ عرب کی پہ چلے عرب ہے نا اس میں ہاں یہی تو ہے ٹوئسٹ عرب نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے کتنا آسان شیر ہے مہراج شریف میں کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتا سکے کوئی بات نہیں ہوتا ہے مقابلہ ہے کون آئے گا آپ آخری اسلامی بھائی مدری رضا بھائی بتائیے کون سا شیر نمبر لیں گے دو نمبر دو نمبر دو نمبر یہاں سے دو نمبر نکالیے اور کون رہ گیا آپ میں سے جامی بھائی آپ رہ گئے نا ہاں بھائی یہی رہ گئے ایک ہی رہ گئے عبد الماجد بھائی چلیں بھائی پوچھئے ان سے امیر اہل سنت کا شیر ہوگا یہ دونوں الفاظ ہوں گے یہ ہے اشارہ اکیس سیکنڈ رہتے ہیں جبریل سدرا جلدی کیجیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے خیال سے چودہ سیکنڈ ہے جبریل بہت آسان ہو گیا ہے میرے خیال سے جلدی کیجیے آٹھ سیکنڈ رہتے ہیں جبریل کوئی تو ہوگا کچھ تو پڑھ دیں جبریل سدرا پر جا کر یہ پیغام سناتے ہیں سفارا سبور و ملک اس کلام کا ہے چلے آپ پہنچ گئے آدھا نمبر یہاں ملتا نہیں ہے نا آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ نے اپنا آخری نمبر بھی گنوا دیا ہے شیر آپ بتائیں گے اس بار مہاراج شریف میں آپ ہی نے پڑھا تھا یہ کلام کون سا ہے جبریل براک اٹھا کر کے اس میں سدرا کا اللہ جبریل پہنچ کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے میرے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جا نہیں سنا سکے آپ بھی کوئی بات نہیں کون رہ گیا ہے آخری شیر آخری اشارہ کون سا نمبر لے گے آٹھ نمبر گھبرائے دے کیوں بھائی چلے آٹھ نمبر نکالے کون رہ گیا آپ نے عبد بھائی سے پوچھیں گے دکھائیے ان کو شیر کون سا ہے مشورہ نہیں کر سکتے بات نہیں کریں گے آپس میں اعلیٰ حضرت کا کوئی شیر ہے اس کے تحت جناب ابو حریرہ اس میں ہے جواب دیجئے یہاں سے کوئی نہیں بولے گا دیکھیں آپ آواز آ رہی ہے پلیز پندرہ سیکنڈ رہتے ہیں جلدی کیجئے وہ آپ اتنا دور کیوں چلے گئے بھائی انہیں چھوڑنا نہیں ہے قریب رہیں گے ہو سکتا ہے روحانی طور پہ کچھ یاد آ جائے پانچ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو چکا ہے اب آپ جواب نہیں دیں گے کیا ہو رہا ہے آج اشارے بڑے مشکل ہو گئے ہیں آپ میں سے کوئی بتائے گا جناب بو ہرا آواز نہیں صرف ہاتھ اٹھائیں آواز نہیں آپ سب لائیو ہیں مدری چینل پر جا رہے آگے آ جائیے کون سا یہ شیر کیوں جناب بو ہرا تھا وہ کیسا جام جس سے ستر ساحب کا دودھ دودھ سے وہ بھر گیا بھر گیا اگر یہی شیر آپ جو سنا دیں کیوں جناب کیسا جام جناب <سؤال> کیسا جام شرسوں کا دودھ سے اللہ ماشاء اللہ آپ نہیں بتا سکے یار جناب ابو ہریرا اتنا زبردست اشارہ تھا اب آپ میں سے کون آئے گا اشارہ دینے کے لیے اشارے پر شیر اٹھانا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے آپ آئیں گے اچھا اگر دو آ جائیں ایک دوسرے سے پوچھ لیں تو دو ایک ساتھ آ جائیں ایک نکالے دوسرے سے پوچھ لیں یہ خود آئے خود ہم پوچھیں جواب دیں تو اچھا ہے نا آپ آئیں گے آپ پہلے آ چکے ہیں آپ آ جائیے جلدی سے آ جائیے تیزی کے ساتھ ہمارے پاس وقت کم ہے آخری مرحلہ بھی پورا کرنا ہے ہم دو اشارے لیتے ہیں حاضرین سے جلدی کون سا نمبر لینا پسند کریں گے نمبر تھری کیا محمد زین اللہ زین اللہ تھری نمبر نکالیے آپ خود نکالیں گے خود جواب گے دیکھیے کیا ہے اس پہ پہلے پڑھ لیجیے آپ یہ ہے مریدی لا تکف دکھائیے حاضرین کو بھی کوئی پہنچا ہے آپ میں سے آپ کو دکھ رہا ہے کیمرے پہ چلے بھائی بتائیے کون سا شعر ہے یہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے مشکل ہے ہاں ان میں سے کسی کو نکلتا تو بتا دیتا ہاں بھائی یہاں دیکھیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ بتائیں گے کھڑے ہو جائیں مریدی لا تک شروع ہے مرید پڑے پڑھے, پڑھے مریدی لات کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ گو بندہ گو سے آدم کا سبحان اللہ, آلہ اللہ آلہ ان کو مدری توحفہ پیش کریں کو کوئی اور آئے گا آپ آئیں گے آ جائیں جلدی سے آ جائیں کوئی ایک نمبر لے لیں کون سا نمبر لیں گے نمبر فائیو نمبر فائیو لیجئے دیکھیے دکھائیے کیمرے کو بھی یہ ہے شیر آپ کا آپ کو آپ کا شیر نظر آ رہا ہے بنتا ہوں معزز نہیں امیر علیہ سنت کا اتنا مشہور شیر ہے مناجات کا شیر ہے نہیں آتا چلو کسی اور سے پوچھتے ہیں کون بتائے گا بنتا ہوں معزز کس شیر میں آتا ہے کم ہاتھ اٹھے چلو آپ بتا دیں آج بنتا ہوں معزز جو بات ہنستے ہوئے تھوڑی کہنی چاہیے مناجات ہے پہلے مسکراہٹ ختم کریں چلیں. آج بنتا ہوں معاوض جو کھلے ہائے رسوائے کی آفت میں پڑوں گا ہائے رسوائی کی آفت میں پڑوں گا, گا یار اللہ محفوظ رکھے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سزا انہوں نے ماشاءاللہ درست جواب دیا مسکراہٹ بھی ختم کی ہمارے کہنے پہ یہ مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اشارے ختم ہوئے اور کس ٹیم نے کتنے نمبر لیے ہیں اس میں دیکھتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اسکور کارڈ کی طرف دیکھتے ہیں بہادرآباد اور ڈیفینس کس نے اس مرحلے میں کیا کارکردگی دکھائی ہے ہلالی کابینا غازی کابینہ کسی ایک نے آج پیچھے جانا ہے ڈیفنس نو آباد نو اب تک ایسا سلسلہ میں نے نہیں کیا جس میں ایک بھی اشارہ غلط ایک بھی اشارے کا جواب نہ دیا جا سکا ہو لیکن آج وہ ہو چکا ہے کیا بات ہے بھائی چلیں بھائی آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے یہ مرحلہ انتہائی جاندار شاندار ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے بہت ہی کٹھن مراحل سے گزر کر بالآخر فیصلہ ہو جاتا ہے آئیے بڑھتے ہیں شیر مکمل کرنے کی طرف جشن رضا, رضا, رضا, رضا, رضا میں سلسلہ ذوق نات سیزن فور کا چوتھا پریکوارٹر فائنل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم آباد اور ڈیفنس ہلالی کابینہ غازی کابینہ ہمارے ساتھ ہیں پہلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ اپنی بیل بجائیں گے جب آپ بیل دبائیں گے اس کے بعد شیر وہیں روک دیا جائے گا جہاں پر آپ نے بیل بجائی ہے بیل بجا کر اگر غلط جواب دیا تو نمبر جو ہے ایک وہ بھی کٹ جائے گا اگر درست جواب دیا تو ایک نمبر ملے گا آپ بہت سوچ سمجھ کر جوش اور ہوش کے ساتھ چلیں گے تیار ہیں مشورہ بھی کر سکتے ہیں ہر شیر کے لیے پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا بیل چیک کر لیں صحیح بج رہی ہے کوئی ایشو تو نہیں ہے ذرا چیک کر لیں کل ایشو تھا مسئلہ نہیں ہے نا ایشو کوئی بھی نہیں تھا بس وہ ان کی اپنی تھوڑی سی غلط جگہ سے وہ دبا رہے تھے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ہوش کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے آپ کو تین نمبر کی ویسے کمی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ذوق نات کا اب فائنل پری کوارٹر فائنل کا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ ابھی ختم ہوگا پہلا شیر تیار ہے آپ لوگ شروع کروں پہ شیر پڑھوں پر نہیں آواز لگائے گا نہ بتائے گا پہلا شیر ہے کاش کاش میں اڑتا پھر جی ڈیفینس والوں نے بیل بجائی ہے پچیس سیکنڈ میں آپ نے شیر پورا کرنا ہے انیس سیکنڈ باقی ہے کاش میں اڑتا پھروں آگے سے آپ پورا کریں گے اتنا آسان شیر ہے ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں نو سیکنڈ باقی ہے بھائی پڑھ دیجیے کچھ تو کاش میں اڑتا پھر کھا کے مدینہ بن کر اور تڑپتا ہی رہو ان کے قدموں میں جانے کے لیے اور, اور تڑپتا پھرو ان کے قدموں میں جانے کے لیے شیر درست مکمل کرنا ہوتا ہے اور تڑپتا ہی پھرو ان کے کاش میں کاش میں اڑتا پھروں خا کے مدینہ بن کر اور, اور تڑپتا رہو ان کے آپ نے شیر درست مکمل نہیں کیا یہ شیر یوں ہے اور مچلتا رہو سرکار کو پانے کے لیے آپ نے تڑپتا بھی کہا اور قدموں میں جانے کے لیے وزن بھی نہیں ہے پورا آپ کا ایک نمبر اور کم ہو گیا آپ تو ریلیکس ہو گئے ہیں چار ایک نمبر اور کم ہو گیا چار نمبر کی کمی ہو گئی ہے اب اور سوچ سمجھ کے بیل بجانی ہے لیکن ٹینشن نہیں ابھی نو سوال باقی ہیں دوسرا شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں کون پورا کرتا ہے اشارہ کر دو کوئی بھی نہیں بجا رہا اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے پچیس سیکنڈ چلا دیجئے اگر کوئی بیل بجائے گا تو وہ پورا کرے گا اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے یہاں سے ہے کوئی بتانے والا ہاتھ اٹھائے گا نہیں ہے کوئی مشکل ہو گیا یہ اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھونکے کوئی بھی ایک نمبر آسانی سے حاصل کر سکتا ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ کو آتا نہیں ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں مشہور شیر ہے کوئی بھی پورا نہیں کر سکا اس لیے کسی کو نمبر نہیں ملے گا تیسرا شیر تیار ہیں شیر ہے روف ایسے ہیں بہادر آباد روف ایسے مائک ہیں مائک کے قریب ذرا زور سے روف ایسے ہیں اور یہ کریم ہیں کتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے دیکھیں لگانے شیر آئے مکمل ہیں. کرنا ہے درست آپ درست. درست, درست, درست, درست, درست, درست مکمل نہیں کر رہے ہیں روف جیسے آپ روف ایسے ہیں رقیم اتنے روف ایسے ہیں رقیم اتنے کے گرتے پر تو سینے لگانے آئے گانا نا پات کبھی کبھی شیر بھول جاتے ہیں تو طرز میں یاد آ جاتا ہے تو آپ نے وہی کیا شیر آپ درست پڑھ رہے تھے ایک لفظ رحیم کو کریم پڑھ رہے تھے آپ کا جواب بالکل درست ہے روف <تصفح> ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں ایک نمبر اور بڑھ گیا ہے تین شیر ہو چکے ہیں چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے لے رضا ٹیم ڈیفینس لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ رہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جواب بالکل درست ہے <تصفح> ایک نمبر آگے بڑھ چکے ہیں لیکن ابھی کافی خلا ہے چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر پڑھتا ہوں شیر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے کا بہادر زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شاپ ہے اے اے اتنی نسبت اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے سوچ لیجیے آپ کا جواب تیرہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے اگر درست نہ کیا تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں یہی دن ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو کیا ہے زاہد ان کا میں گناہ وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے آپ نے ایک منٹ ایک سیکنڈ باقی تھا اور یہ پڑھا آپ کا جواب بالکل درست ہے آخری وقت میں آ کے اب دوسری بار یہ ہوا ہے آخری سیکنڈ میں آپ تبدیل کر لیتے ہیں پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر اب پانچ پانچوں کے پانچوں کے جواب آپ نے دینے ہیں ورنہ نہ مسئلہ ہو سکتا ہے چھٹا شیر ہے بے قصوں پر مہربا ہے بے قصوں پر مہربا ہے رحمت بے قص نواز کون کہتا ہے کہ ہماری بے قصی اچھی نہیں کون کہتا ہے ہماری بے بسی اچھی بے قصی اچھی نہیں جواب بالکل درست ہے آپ کے لیے پول میں 35 فائیو آیا تھا ابھی آپ ہیں بھی تکلیف میں چھٹا شیر ہوا ایک نمبر آپ نے درست لے لیا ہے جواب دے کر ساتواں شیر پڑھوں گا تیار ہیں آپ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر یہ جواب بھی آپ نے دیا تو پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے ساتواں شیر ہے جام ایسا اپنی الف جی جام ایسا اپنی الف آگے آپ پڑھیں گے جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے سا کیا اشہر جام ایسا اپنی الفت کا پلا ساقیہ نعت سن کر حالت اتار ہو رو رو کے غیر ان کا جواب بالکل درست ہے نعت سن کر حالت اتار ہو رو رو کے غیر سات شیر ہو چکے ہیں تین اشار باقی ہیں اور تو ایسا, دی... ایسا ہو رہا ہے جیسے ترابی میں حافظ صاحب بھول جاتے ہیں نا تو پی... پیچھے سے ریورس لگاتے ہیں یہ <laughs> بھی حافظ صاحب ہے ماشاء اللہ تین اشار باقی ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے ٹیم بادرآباد چودہ نمبر اور ڈفینس گیارہ نمبر تین نمبر کی کمی ہے اور تین ہی اشار باقی ہیں ساتواں آٹھواں شیر پڑوں گا دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذو کے جنوب ہاں بھائی آپ کے لیے موقع ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو اتنا آسان شیر ہے سترہ سیکنڈ باقی ہیں کوئی بھی لے سکتا ہے بارہ گیارہ دس دیکھ لیں آپ کا وقت کم ہو رہا ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذو کے جنو چار سیکنڈ باقی ہیں تین دو ہائے کسی نے بھی نہیں لیا عشک والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں آئے, آئے, آئے, آئے, آئے, آئے چلو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک شیر اور کم ہو گیا دو جی شیر جی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے فیصلہ ان کے لیے ابھی بھی ہے نمبر زیادہ لینے ہیں شیر ہے اے ظرف نظر دیکھ جی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی دیکھ لیں تبدیل کرنا گمبد خدرا ہے تماشا نہیں دیکھ لیں غلط نہیں ہو جائے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ہو سکتا ہے پہلے درست پڑھاؤ کچھ کسی ایک پہ ڈن کر دیں اگلے مصرے میں پڑھے جاتے ہیں دو ہی نہیں نہیں ایک ہی پڑھا جاتا سرکار کا جلوا ہے سرکار کا جلوا ہے تماشا نہیں کوئی آپ نے یہ ڈن کیا اور آپ کو افسوس نہیں کرنا پڑے گا جواب درست ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی آپ نے بارہ نمبر لے لی آخری شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں کوئی بھی پورا نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کو مشہور شیر ہے آخری شیر ہے ایک نمبر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوارٹر فائنل کی راہ اور ہموار ہو جائے گی یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں دس سیکنڈ باقی ہیں لے لیجیے اگر کسی کو لینا ہو تو چھ پانچ چار سلسلہ ختم ہونے والا ہے دو ایک اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے بارہ نمبر پر آپ نے اینک کر دیا ہے یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں باپو یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے بہت اچھے ناطخواں بھی ہیں اور دوسرا مصرا انہوں نے پورا کیا نمبر تو نہیں ملے گا دعائیں ملیں گی اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں مقابلہ چوتھا مقابلہ ختم ہو چکا ہے ڈیفینس کی ٹیم نے آج بازی ہار دی ہے ہلالی کابینہ آباد والوں کو مبارک ہو آپ لوگ کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں اللہ آپ کو مدینے پہنچا ہے سلسلہ ذوق ناد آپ نے دیکھا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آج ہم نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ عزر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج فرمائے تھے جواب ہے آپ نے دو حج فرمائے تھے جوابات دینے والے کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے مقدس تحائف نکلیں گے چند کے نام ہم تبرک کے لیے لیتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے لیتے ہیں امیں قاسم گجرات آشک بابل مدینہ کراچی امیں جعفر مرکز لولیا لاہور محمد خان جھنگ ام ماجد پنڈی کھیپ بنتے غلام حسین نواب شاہ بنتے نبی بخش زمزم نگر ام فیضان راول پنڈی ثناء اللہ منڈی باؤدین حبیب اللہ ڈی آئی خان سعد اتاری سیالکوٹ کوٹ زیا کوٹ تارک منصور دینگاہ بنتے اشرف پاک پتن بنتے خلیل سردار آباد نومان اتاری حویلیاں بنتے غلام آباد شکر گڑھ تنویر شہزاد بہاری بنتے اکبر پشاور محمود اتاری حافظ آباد اور بھی کئی نام ہیں سب کے ہم نے نہیں پڑھے ہیں کسی ایک کے لیے قرآندازی کرتے ہیں ان سے جو آج جیتے ہیں آپ لوگ اٹھائیں کس کے لیے ہے مقدس صحائف کا آج عاشق آشیقداری باب المدینہ یعنی یہ ملے گا آپ عاشق بائی باب المدینہ کے ہیں یہاں آ بھی لے سکتے ہیں کل انشاءاللہ شاء آپ سے ہفتہ وار اجتماع کے بعد پھر ملاقات ہوگی کل بھی ہوں گے پیارے پیارے مدنی پھول نگران شرا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کل بھی مقابلہ ذوق نات کا آخری پری کوارٹر فائنل ہوگا اور کل فیصلہ ہوگا کہ آگے کس کا کس کے ساتھ مدنی مقابلہ ہوگا وہ بھی ہم بتائیں گے آج کس طرح مقابلہ ہوا ایک بار سکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر نعرہ لگا کر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے آج سات مراحل سے گزر کر ڈیفنس اور آباد کی ٹیموں نے کس طرح اپنے مقابلے کو مکمل کیا بارہ نمبر چودہ نمبر دونوں نے بلاخر لیے اور سلسلہ مکمل ہوا حلالی کابینہ آباد کی ٹیم اب کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں آئیے نعرہ لگاتے ہیں اعلی حضرت ان شاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ